اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے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 یقیناً تیار ہو جائیے دل جھومتے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے کے نبی پاک اسرات اسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں مہراج کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا ارش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تری معاج کہ تُو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچ ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک ناتھ کے ساتھ رہی آج الحمدللہ چار چار بڑے پیارے سناخان رسول میرے ساتھ اعلی حضرت نبی پاک کے اس غسل مبارک کی ایک اور کیا خوبصورت شان بیان کر رہے ہیں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 پیارے آقا کا لباس کیسا تھا اس سفر کے لیے جو روانگی ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ سہرہ کون سا تھا سلاد و تسلیم کی نچھاور ہو رہی ہے ذرا مشکل الفاظ سمجھتے ہیں سلاۃ و تسلیم کو کہتے ہیں درود و سلام نشاور سے مراد دولا پر جو پیسے عموماً پھینکے جاتے ہیں اس کو نچھاور کہتے ہیں مگر یہاں نبی پاک کی ذات پر درود و سلام کے نظرانے پیش کیے جا رہے ہیں تجلی حق اللہ عز و جل کا جلوہ صحرا سے مراد جو دولا صحرا بانتا ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے اب دو رویا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 قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام ارادی کے دن لکھے تھے کی پوشا کیسے بے تر کی وہاں کی پوشاک کیسے تر کی یہاں کا جوڑا بنا چھوکے تھے سہر سلح تو تسلی چو رو یا پودسی پر جماتے گورو یا پودسی پر جما کر سلامی وا س لیتے کیا نصیب میں تو مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مورادی سلام علید سلام علید چار سو شورا میرا جے ہے چار سو یہ شوہر میرا ہے میرا جے مستعفی ہے میرا جے مستعفی ہے